الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ فقد مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشره الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واحتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 وحد الأخذة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولائک علیہ دم ربہم امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الامان میں صحیح بخاری کی کتاب الامان میں ایک قول نقل کیا ہے نبی اسلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کلو ہو یقین جو ہے وہ مکمل ایمان ہے یقین مکمل ایمان ہے وہاں بخاری کا استلال یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یقین سب کا برابر نہیں ہے کسی کا یقین کم ہے کسی کا زیادہ ہے اور یقین ہی کو ایمان قرار دیا گیا تو یقین میں تفاضل ہے کمی بیشی ہے تو پھر ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی جس کا یقین کم ہے اس کا ایمان کم ہے جس کا یقین زیادہ ہے اس کا ایمان زیادہ ہے تو ایمان ایک بسیط شے نہیں ہے کہ سب کا ایمان برابر ہو تو اس قول میں اس عظیم صحابی نے یقین کو ایمان کہا ہے یعنی ایمان نام ہی یقین کا ہے یقین ایک بنیادی شرط کے طور پر شریعت میں وارض ہے نبی اسلام کی حدیث کثر اللہ یقین والمعافات اللہ تعالیٰ سے یقین کی دعا کیا کرو کہ اللہ میں یقین ادا فرمت اور ساتھ ساتھ آفیت ادا فرمت تو آپ کا یہ تعلیم دینا کہ یقین کی دعا کیا کرو اللہ میں یقین ادا فرمت تبھی تو ایک حدیث میں سعید بخاری کی حدیث ہے اسی یقین ہی کو جنت کی بشارت کی بنیاد قرار دیا گیا سید ابو ہر عنہ ایک دن نبیر اسلام سے اداس ہو گئے. ہر وقت ملتے تھے لیکن فجر سے لے کر زہر کا وقفہ ذرا لمبا ہوتا ہے تو یہ اضائی برداشت نہ کر سکے نبیر اسلام کو تلاش کر رہے ہیں اللہ نے دل میں بات ڈال دی اس باغ میں ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی نبی اسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے باغ کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے ابو طلحہ کا باغ تھا سوچا کہ شاید اللہ کے نبی اس باغ میں ہوں لیکن چاروں طرف سے گھوم کے دیکھا دروازہ بند تھا صرف وہ دیوار کا ایک شکاف جہاں سے پانی باغ میں جایا کرتا تھا وہ کھلا مل گیا تو بالکل سکڑ کر اندر اس سوراخ کے ذریعے داخل ہو گئے اور خوشی کی انتہا نہ رہی نبی اسلام سان نے تشریف فرما تھی اداسی دور ہو گئی تو رسول اللہ وسلم نے ابو ریرا سے کہا ایک طویل قصہ ہے ابو ریرا جاؤ من لقیتا وراء حاضل حایت یشدون لا الہ ان و انی رسول اللہ فبشر ہو بالجنہ لیکن مستقین انبیاء قلب ہو. اس باغ کے باہر تمہیں جو بھی ملے گواہی دیتا ہو لا الہ انداللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی مگر گواہی مستقین انبیاء قلب دل کے یقین کے ساتھ کوئی ستھی سرسری گواہی نہ ہو بلکہ دل کے یقین کے ساتھ یقین کی گہرائیوں کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو بشر خبر اس کو جنت کی بشارت دیتا گواہی کس چیز کی لا الہ اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ یہاں دو باتیں ہیں ایک اس کلمے کی گواہی دوسرا یقین کے ساتھ گواہی ان دو باتوں کے حقیقت کو جاننا ضروری لا الہ پر اور محمد الرسود اللہ پر یقین کب آئے گا جب ان کے معنی کو سمجھو گے اور گواہی بھی معنی کے فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے کس چیز کی گواہی دے رہے اور یہ گواہی نہیں بلکہ آدم شادہ یہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی عام گواہی نہیں ہے عام گواہی میں آپ عدالت میں پیش ہو تو آپ پر کتنی جرح ہوتی اور گواہی کے تعلق سے کوئی چیز اگر شکیم ہو سقم آ جاؤ اس میں تو آپ کو ڈانٹ کر کمرہ عدالت سے نکال دیا جائے گا حالانکہ دنیا کی معمولی گواہیاں ہوتی ہیں تو یہ تو کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تو گواہی ہو پورے علم کے ساتھ پورے ادراک کے ساتھ پوری معرفت کے ساتھ اور مستحقہ قلم ہو دل کے یقین کے ساتھ یقین کس چیز پر اگر معنی معلوم ہی نہ ہو یقین کس چیز کا ہوگا کس پر یقین کرو گے کس بات پر یقین کرو گے یہ کلمہ آپ کی زندگی میں اگر صرف تلفظ کی حد تک ہے نتق کی حد تک ہے زبان کے بول کی حد تک ہے تو یقین کس چیز کا یقین اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس قلبے کی حقیقت کو اس کے معنی کو اور اس کے صحیح تقاضوں کو نہ پہچان لو جنت کی بشارت ہے جنت کو معمولی شاید تو نہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے مودی اور سعودی انفی جنت خیروں میں نے جنت کی اتنی سے ایک بالش جگہ پوری دنیا سے بشارت مل رہی تلفز بر اور سرسری کلم کو پڑھ لینے پر یہ تو کچھ بھی نہیں ام حتہ یقو الر رسول ودین اللہ تم کیا سمجھ رہے ہو جنت کو یوں ہی پالو گے جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے بیٹھ کے سوچو کہ تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے جنت کو پانے کے لیے کیا کیا ہے تم یہ سوچو ذرا بیٹھ کے اللہ انسر طلّہ غالیہ اللہ ان نسر خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے جنت تو اس کو پانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے سوچو بیٹھ کر خالی ایک تلفظ تم نے کر دیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ نہیں مستحق ہو دل کے یقین کے ساتھ ایک حدیث میں غیر شاکن فی ہمت کسی قسم کا شک نہ ہو کسی قسم کا نہ اتقادی طور پہ نہ عملی طور پہ تمہارا اگر کسی غیر اللہ کے ساتھ تعلق ہے غیر اللہ کو پکارنا استغاثہ کرنا مدد طلب کرنا کسی کو دستغیر ماننا کسی کو غوث کہنا کسی کو دادا کہنا کسی ڈھیری کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ دینا حتیٰ کہ نے سندھ میں دیکھا بعض درختوں پر کپڑے لٹکے ہوتے کپڑوں تک مشکل خوشال لوگ مانتے گاڑیوں کے پیچھے کالی پٹیاں بندی ہوتی کچھ نے جگتا باندھا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچائے گی انگوٹھیوں میں پتھر ہوتے ہیں یہ پتھر مجھے موافق ہے میرے لیے شفا کا باعث ہے میرے لیے خیر کا باعث ہے تو کوئی یقین نہیں توارے اندر یقین رب آئندہ کی ذات ہے اور یقین ہی کامیابی کی اساس حقیقت یقین ہے اپنے پیدا کرو ایسا یقین کہ اللہ پر توکل ہو صرف اللہ کا خوف ہو صرف اللہ سے محبت ہو صرف اللہ کی عبادت ہو صرف اللہ سے استغاثہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو اللہ ہی مسبب الاسباب ہے اللہ ہی عطا کرنے والا بالکل گہرائی کے ساتھ یقین ہوں دیکھیے فرشتے جب قبر میں سوال کریں گے مر مَا رب ماں دینبی تیرے رب کون ہے دین کیا ہے نبی کون ہے بظاہر سوال آسان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے آسان آسان پیپر ہے چٹکی بجا کر حل کر لیں گے ایسا نہیں ہے اس کا جواب اللہ کی توفیق سے ہوگا فرشتوں کی بات آ کے سن جو ربی اللہ کہ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی قطع مل ایمان مل رضی ربیس محمد الرسول ہے اس بندے نے حلاوت ایمانی کو پا لی ہے ایمان کی مٹھاس کو پا لی ہے ایمان کی لذت کو پا لی ہے یہ حلاوت ہے ہمارے اندر حلاوت ایمانی ہلاوت ہر چیز سے بڑھ کر اس کی مٹھاس نماز کا وقت آ جائے تو ہر چیز سے میٹھی نظیز نماز یہ ہماری ایمانی حالت ہے دنیا کی بہت سی نعمت بڑے بڑے پھل میوہ جات شہد میٹھے پکوان کیا ان سے زیادہ ایمان کی لذت ہے ہمارے دل میں ان سے زیادہ ہمیں نماز کا شوق ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے بڑے سامان ہے دنیا میں نبی نبیر اسلام قرت آئی فی سلا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم یہ محسوس کرتے ہیں صدر آزان سن کے دل میں تنگی ابھی اٹھنا پڑے گا آفس چھوڑنا پڑے گا دکان بند کرنی پڑے گی کسٹمر کا رش ہے گاہک پھر رہے ہیں دائیں بائیں ان کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جائیں ایک تنگی سی اس کا مانا وہ یقین نہیں ہے وہ حلاوت نہیں ہے فرشتوں کے سوالوں کا جواب ہر بندہ نہیں دے گا جو, جو اللہ کو رب مان کر رادی ہو جائے یہاں دو چیزیں اللہ کو رب, مان رب, مان رب ماننا اور ایسا ماننا کہ رادی ہو جائے راضی ہونے کا میں ایمان کہوبی رحم اللہ ایک بھی بس اللہ کو رب ماننے کو کافی سمجھ لیا کوئی ڈھیری کوئی قبر کوئی مزار کوئی درگاہ کوئی زندہ کوئی مردہ کوئی طاقت کوئی امریکہ کوئی روس کچھ نہیں رب آلہ کی طاقت کے مقابلے رب اعلیٰ کی طاقت کے مقابلے ہم تو تھوڑی سی ایک کمزوری محسوس کریں تو اہل بدعت اور مشرقین تک کو اپنا دوست بنا لیتے کچھ تعاون مل جائے کچھ مدد مل جائے کچھ طاقت مل جائے کیا طاقت اسلام کو تم نے اپاہج سمجھا وہ کہ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک بے دیر مشرق انسان کی طاقت کیا سمجھا بھائی اسلام کا اللہ کا دین ہے اس کو رب مانے اور ایسا مانے کہ راضی ہو جائے اور کچھ نہیں اسی پر راضی ہے یہ میرے لیے کافی ہے اسلام کو دین مانے راضی ہو جائے کوئی نظریہ نہیں کوئی ثقافت نہیں صرف دین اسلام محمد علیہ السلام کو رسول مان کر راضی ہو جائے یہی رسول ہے یہی لائق اتباع ہے نہ کوئی قوم نہ کوئی باپ دادا نہ کوئی برادری نہ کوئی پیر نہ کوئی ولی نہ کوئی امام نہ کوئی مفتی نہ کوئی مجدد نہ کوئی محدث کوئی نہیں صرف محمد الرسول اللہ ہی میرے لیے مختصا ہے اور میرے لیے لائق اطاعت ہے اس پر راضی ہو جائے تبھی یقین آئے گا نا پھر فرشتے کیا کہیں گے شاہ بادشاہ آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے نادا مناد میں وف رشو میں نے جن وال میں من جن وفدہ لہو باب من نے بڑا عظیم بندہ ہے بڑا عظیم بندہ سچا سچ بول گیا سچا عقیدہ سچا محج, سچا دین اس کا اس کو جنت کا بستر مہیا کر دو جنت کا لباس پہنا دو جنت کے دروازے قبر میں کھول دو یہ نعمتیں فورن آ قبر جب ستر ستر گز دائیں بائیں آگے دیے تو کچھ ہو گئی فرشتے کیا کہیں گے شاہ یقین, كنت وعليه مدت وعليه يوم تو یقین پر تھا جو اقرار کیا، گواہی دی اللہ کے رب ہونے کی اسلام کے دین ہونے کی اور محمد مصور اسلام کے نبی ہونے کی یہ گواہی پورے یقین کے ساتھ تھی پوری معرفت کے ساتھ تو یہ معلوم تھا گواہی کس چیز کی دے رہے ہو رڈرڈ جملے نہیں تھے کوئی سدی باتیں نہیں تھیں دل کے گہرائیوں کے ساتھ تجھے ان سارے سوالوں کی حقیقت اور کنہ کا علم تھا یقین پر تھا یقین لے کر تو مرا دنیا سے گیا یقین لے کر واغ تم آئی یو مل قیام قیامت قائم ہوگی یقین تیرے ساتھ ساتھ ہوگا تیری بخشش کا سبب بنے گا تیری نجات کا سبب بنے گا اور جو بندے جواب نہیں دے پائیں گے وہ کس طرح سے ہوں گے اکثر لوگ یہاں ناکام ہیں اکثر لوگ ناکام ہاں ہاں ہاں ہاں یہ کلمہ تعجب ہے مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے مجھے معلوم میرا دین کیا ہے مجھے معلوم میرا نبی کون ہے حالانکہ دنیا میں بڑے قصیدے گا تھا بڑی ناطخانیاں ہوتی تھی مگر وہ جو گہرائی یقین کی وہ مفقود تھی کہ صرف رسول ہی لائق اطاعت ہے بس اور کوئی نہیں یہ باپ دادا بڑے چھوٹے کچھ نہیں رسول سب سے اوپر اللہ کی توحین سب سے اوپر یہ ڈھیریاں درگاہیں یہ آستانے قبے کچھ نہیں صرف اللہ مشکل کشاد نبود یقین نہیں تھا کلمہ پڑھتا تھا ستی حد تک یقین نہیں تھا بلکہ آگے وہ کہتا کہ سمے تنقل یقولون فکول تو یقولون فکول تو میرا دنیا میں عالم کیا تھا لوگوں کی باتیں سنتا اور جو بات لوگ کہتے میں بھی وہی کہتا یہ کو دین ہے تیرے سامنے آیات بیہ نات ہے کتاب و سنت کا نور ہے اس سے کٹ کر تو لوگوں کی سنت ہے، لوگ ایک بات کرتے میں بھی وہی کرتا تھا دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں نہیں دنیا کے معاملے میں بڑا کائیاں تھا میں بڑا زیرک سارے کام خود کرتا تھا اپنے کاؤنٹر پر کبھی کسی مولوی کو نہیں بٹھایا کہ پیسے تم کو کرو وہ میں کرتا تھا دو کلو دال خرید لی ہو دس دکانیں چیک کرتا تھا پھر خریدتا تھا دنیا کا مال دین جہاں سے مل گیا لے لیا جو پولیس سنی قبول کر لی پھر فرج جوتے ماریں گے فرج سے ہیں ان کے ہاتھ میں گرزیں ہی ہوتی ہیں اتنی وزنی لو زوری بہل جابار کو ہمالیہ کو ایک گرز مار دو مٹی بن جائے اس گرز سے پٹائی ہوگی اور ساتھ کہا شک کے کن تھا یوم الخیر تو شک پر تھا شک لے کر مرا اس شک کے ساتھ قبر میں داخل ہوا تو خاک جواب دے کر اور شک ہی قیامت کی دن لے کر اٹھے گا تو شک خاتمے جات پائے گا یا تو وہ بالآخر آخرت ہم آخر پر یقین ہو سارے مراحل پر یقین ہو جزا سزا پر یقین ہو اللہ کی عدالت پر یقین ہو حساب و کتاب کامیابی اور ناکامی کے اسباب پر یقین ہو ہر خبر سچی کسی خبر میں کوئی شک نہ ہو کوئی تعمل نہ ہو جب یقین ہوگا تو اولا ایک اعلی ہدم میں ربے میں یہ لوگ ہدایت پر یہ لوگ فلا پانے والے یہ کامیاب تو یقین ایک بڑی دولت بہت بڑی دولت لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس دولت کا تقاضہ معرفت ہے حقیقی معرفت حقیقی دین کی پہچان جب یقین بندے کے شامل حال ہوگا اس بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے مدد بھی ملے گی نصرت ملے گی یہ اللہ کے وعدے ہیں یقین کی مثالیں سننے موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے ہیں پیچھے فرعون بنی ساری چھوٹی سی جماعت کو لے کر بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں پیچھے پھراؤں اس کی فوج اس کی سپاہ اس کے وسائل اسلح اور طاقت اور قوم ڈر گئی ان نالا مدرا ہم پکڑے گئے کیوں آگے دریا آگے کہرا دریا لہریں جاری ہیں وہاں داخل ہونا کھڑا ہونا ممکن نہیں پیچھے پھراؤں نے آگے دریا پکڑے گئے آگے جاتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں پیچھے مڑتے ہیں تو فراؤن کی شفا اور طاقت ہے فراون کی فوج ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا فرمایا انبی میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ یہ باتیں ہم بھی کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ بڑا بادشاہ ہے لیکن اوپر اوپر سے اندر یقین کی بات ہے نا یقین ہے ہی نہیں حقیقت ہم کو حاصل ہی، میرا رب میرے ساتھ رب نے کیا کیا شکت سمندر کو پھاڑ دیا سمندر کو جامد کر دیا چلتے پانی کو روک دیا سمندر خشک ہو گیا اتنا خشک موسیٰ علیہ اسلام اور اس کی قوم کے جوتے تک گیلے نہیں ہوئے دریا پار کر کے فروغان آ پیچھے اس کی قوم آ گئی رستے بن گئے وہ بھی داخل ہوئے دریا جاری ہو گئی فروغ بھی غرق ہو گیا فرون کی فوج بھی غرق ہو گئی کیسا تبکل ظاہری اس بات ہیں میں پیچھے فرونی ہے آگے دریا ہے آگے بڑھیں تو ڈوبتے ہیں پیچھے ہٹیں تو فرعون کی فوج اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی مگر انی عقیدہ یہ منحج حقیقت توکل اللہ کی رحمت پر یقین یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی لاحد ان اللہ معائنہ سور میں تھے ابو جہل اور اس کے حوالی تعب کر رہے ہیں ابو جہل اعلان کر چکا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے زندہ یا آپ کا سر پیش کرے نعوذ باللہ اس کو سو سرخ نام دوں گا سو سرخ کروڑوں کی دولت ہے لوگوں نے اپنی تلواریں زہر لود کر آلود دو دھاری تلواریں لے کر تعب کر رہے ہیں دو دھاری تلواریں لے کر ابو جان کے ساتھ وہ لوگ جو کھوج لگاتے ہیں قدموں کا کھوج یہ پاؤں کہاں جا رہے ہیں بڑے بڑے باہر لوگ ہوتے ہیں بڑے ماہر لوگ وہ پنجاب کا ایک قسم نڈی بہادی کا ایک گھر میں چوری ہو گئی اور چور چوری کر کے ملک سے بھاگ گیا پندرہ بیس سال بعد وہ آئے جو کھوجی ہیں جنہوں نے اس وقت قدموں کے نشان دے کے سب کچھ دیکھا ان سے اچانک ملاقات ہوگی انہوں نے پاؤں دیکھی پکڑ لیا اس کو کہ بیس سال پہلے تم نے چوری کی تھی اتنی مہارت حتی کے کار کے دھانے پر پہنچ گئے اندر کون ہے کائنات کی دو سب سے اعلیٰ ہستیاں سارے انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور سارے اور یہ سردار رضی اللہ لانے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں نے فرمایا جہاں ان کے پاؤں تھے وہاں اگر اپنا سر لے کے اندر ہمیں دیکھ لیتے, پا لیتے ہمیں ڈر رہے ڈر اپنا نہیں ڈری اس عظیم امانت کا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے جن کے رفیق سفر بنے ہوئے ہیں جن کی حفاظت اپنے اوپر لازم کر چکے ہیں تاخب تو ہو رہا تھا کبھی ڈرتے آگے سے نہ آ جائیں تو اللہ کے پیغمبر کے آگے چلنا شروع کرتے تھے. کبھی ڈرتے کے پیچھے سے آ کر دیتے حملہ نہ کر پیچھے چلے جاتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اس طرح سفر کیا اب تم پکڑے گئے اللہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کلمہ یقین کے ساتھ ہے سفی کلمہ نہیں گہرائیوں کے ساتھ یقین کے ساتھ فہم کے ساتھ حقیقی توکل کے ساتھ اور اللہ بڑا بے نیاز اللہ تعالی نے دو قیمتی ترین ہستیوں کی حفاظت کی کمزور ترین طاقت کے ذریعے وہ طاقت کیا ہے مکڑی کا جال مکڑی سو جالے بنا دے ایک انگلی سے آپ ان کو توڑ سکتے کیا اس میں تھات لبے انگوت سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا فارت کس کی کی دو آلہ ہستیوں کی کس کے ذریعے کمزور ترین گھر کے ذریعے کھوجی اصرار کر رہے ہیں کہ وہ دونوں اندر ہیں پاؤں کے نشان اندر جا رہے ہیں اور وہ جہر کہہ رہے تیری مت ماری گئی یہ جالہ نظر نہیں آیا اندر جاتے تو جالہ توڑ کے جاتے من محمد صلی اللہ یہ جالہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا لگتا ہے اتنا پرانا لگ رہا ہے محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا تو اگر اندر جاتے ہو جالہ توڑ کے جاتے ہو واپس بلٹ ہے ایک یقین ان اللہ معاون مسائل اسلام نے کہا اللہ نے سمندر نے دریا نے راستے بنا دی رسول اللہ علیہ سب نے کہا اللہ نے مکڑی کو حکم دی دیا دیکھ کر واپس ہو گئے سراخہ بن مالک آپ کا تاخب کرتے کرتے آپ تک پہنچ گیا دو دھاری تلوار لے کر زہر لو تلوار لے کر لیکن کوئی ڈر خوف نہیں اللہ پر تبکلے. ان اللہ تمکو اللہ ہمارے ساتھ ہے کے گھوڑے کے پاؤں سے رو پڑا آہیں پر مجھے چھوڑا دو مجھے بچا دو آپ نے دعا کر دی گھوڑا اٹھ گیا پھر آگے بڑھا مارنے کے لیے پھر دھنس گیا تین بار ایسا ہوا آخر اس اسلام قبول کر لیا جب مکہ فتح ہوا سورا بن مالک رو رہا تھا اسلام کی عظمت اور شہد کو دیکھ کر کہ یہ مکہ اس سے آپ کو نکالا گیا تھا اور میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ مکہ سے دوڑ رہے تھے بھاگ رہے تھے اور آج فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے یہ اللہ کی مدد اس پر یقین اللہ کی مدد پر یقین مکان حق نئے نسل علم بات کتنی زبردست ہے مومنین کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے اللہ فرما ہے فرض کرنے والا کوئی نہیں کوئی طاقت اللہ کو پابند نہیں کر سکتی مجبور نہیں کر سکتی لیکن مومن اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالی نے خود مومن کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا مومن ہو سچے عقیدے والے ہوں زیادہ ہو تعداد سے کوئی سروکار نہیں مومن ہونا چاہیے جو دائرے میں لوگ موجود ہیں وہ مومن ہو عقیدے والے سچی توحید والے یہ لوگوں کو مخلوط کر کے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کو ناراض کرو گے فلاں بھی مل جائے فلاں بھی طاقت بن جائے یہ کیسی طاقت ہے تو سراخا رو رہے نبی کیوں رو رہے ہو کہ یہ اسلام کی عظمت کو دیکھ کر یہاں سے آپ کو نکالا گیا ابو جہل نے سو سرخوٹ انعام رکھے میں آپ کا تاخب کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور آج اسی مکہ میں آپ ایک فاتح کے حسین داخل ہو رہے سوراقا تم آج رو رہے ہیں؟ انت سب والا کل سے کسرا اس وقت تم کیا کرو گے جب تمہارے ان ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کسرا کے کنگن پہنائے گا پہنا کون ہے فارس کا فرما رہا ایران کا بادشاہ کس کے کنگن یہ بات صحابہ نے سن لی صاحبہ یقین کرتے تھے یقین کر لی ایسا ہوگا ہاں جب جنگ آزاب ہوئی تو یہ منافقین نے کہا کہ ایک طرف یہ وعدے ہیں اور ایک طرف دیکھو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندک کھو دس ہزار کو فار بار کھڑے ہیں وہ پروگرام بنا کر آئے تھے کہ ایک جھٹکے میں ہم مدینے کو بھی تباہ کر دیں گے مدینہ والوں کو بھی ختم کریں ایک جھٹکے دیں یہ مٹھی بھر لوگ دس ہزار کے دشکر کا کیا مقابلہ کرنا گے غنیمتوں کے مال ملیں گے اسباب ملیں گے ان کی عورتیں بچے قیدی بنا کر لائیں گے ان کے مخاتری کو قتل کر دیں گے این سے این بچا دیں گے اور واقعات چھوٹے یہ بن چکی تھی خندق تک کھود اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبیر اسلام بھی کھود رہے ہیں صحابہ بھی کھود رہے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو لینا چاہیے جو اللہ نے اسباب دیے کا معنی یہ نہیں کہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ تبکل کا مانا پاندو پھر توشمن کے مقابلے کی جو طاقت ہے وہ تیار کرو یعنی طاقت کے بغیر تم کرو طاقت جو بھی فلسطینی قوم نے اسرائیل کا مقابلہ ایک زمانے تک پتھر مار مار کر کیا ہے وہ گولہ برساتے یہ پتھر مارتے اب تک باقی ہے نا پتھر کی طاقت ہو پتھر جمع کر لو لاٹھی کی طاقت ہو لاٹیاں تیار کر لو تلوار کی طاقت ہو تلوار تیار کر ایٹم بم کی طاقت ایٹم بم بنا لو مگر تمقود اللہ پر ایٹم بم بنا کر بھی اپنے آپ کو تم طاقت نہ سمجھو طاقت اللہ کی اسباب اللہ نے دیے ہیں مگر تمقود اللہ پر کرنا ہے اور کے بھی چٹان چھوڑ دیتے تو وہ ایک نازک گوشا ہوتا دشمن ماں سے آ سکتا تھا اندر نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ میں اس, اس چٹان کو دیکھتا ہوں کدال آپ نے لی اور تین دربے لگ چٹان بٹی ہوگی ریت ہوگی پہلی ضرب لگائی فرمایا کہ یہ ضرب کیسر کی پشت پر دوسری لگائی کسرا بھی گیا تیسری لگائی فرمایا کہ مدائن حبشہ بھی ہمارے قبضے میں آ گئی بڑا لیکن یہ باتیں سن رہے تھے یہ کیا باتیں ہے ان کا شک بڑھ رہا ہے صحابہ کا یقین بڑھ ایک طرف کسرا اور کیسر کو طاقت و تاراج کرنے کی خبریں اور آج عالم یہ ہے کہ کوئی بندہ ڈر کے مارے اکیلا پیشاب کرنے تک نہیں جا رہا قبائ حاجت تک کرنے نہیں جا رہا ڈر کے مارے بیٹھے میں دب کے بیٹھے میں. کیسی خبریں لیکن مومنوں میں یقین تھا جب ان دس ہزار کے تشکر کو دیکھا ان کی طاقت کو دیکھا یقین اور بڑھ گیا اس کا منع جو اللہ رسول نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا وقت آ گیا اور واقعی وقت آ چکا تھا وقت اللہ کی شان اللہ نے کفار کو لڑائی کے بغیر شکست دے رب کی طاقت نصر تو صرف داد ان کی دبور اللہ نے میری مدد ہوا کے ساتھ بھی کی ہوا بھی اللہ کی فوج مکڑی کا جالا اللہ کی فوج کمزور تری ہوا بھی اللہ کی فوج ہوا چلا دی ان کی دیگیں پک پکڑی تھی دس ہزار کا لشکر آگ بج گئی دیگیں الٹ گئی خیمیں ٹوٹ گئے تنابیں ٹوٹ گئی جانور تو گھوڑے اونٹ بھاگ رہے ہیں ابو سفیان تک تو انجا انجا انجا انجا دوڑو دوڑ مالوس با چھوڑ کے بھاگ گیا لڑائی کے بغیر اللہ نے فتح بھی دے قنیمت کا مال بھی دے دیا حالانکہ کفار عزم کر کے آئے تھے کہ ہم ایک لمحے میں مدینے کو تباہ کر دیں اسلام کا خاتمہ اس دعوت کا خاتمہ مدینے کو تباہ کر دیں گے مالو اس باپ لوٹ لیں گے سلمانوں کو قتل کر دیں گے دس ہزار کا دش کیا مقابلہ کریں گے یہ لوگ چند سو افراد اللہ پر یقین نبی علیہ بار بار پڑھ رہے ہیں حسب اللہ ون الفکیل اللہ ہمیں کافی اللہ ہمیں کافی پھر اللہ کافی ہوا مگر یہ باتیں کہاں سے نکلتی ہیں دل کی گہرائی سے وہ یقین کا عالم اور کیفیت نہیں ہے ستی باتیں ہیں پر کیسے اللہ کی مدد مل سکتی کیسے مل سکتی جب ندی اسلام کی نبوت کا آغاز تھا آپ نے دو خبریں دیبریں ناقابل یقین تھیں ایک یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے چند سالوں کے اندر اندر ہی کہ رومی فارسیوں پر غالباجی بسم اللہ گول با تر رومی مغلوب ہو گئے الارض قریب کے علاقے میں بھی. یعنی عرب سے جو قریب کا علاقہ وہ فلسطین فلسطین تک میں مغلوب ہو جائیں گے مغلوب ہو گئے فارسیوں کی طاقت نے رومیوں کو بس قسطنطنیہ دنیا تک محدود کر دی سارے علاقے چھین لیے قبضہ کر لیا اس سے مسلمان پریشان تھے کیونکہ فارسی بد پرست تھے تو مکہ والے خوش ہو گئے ہم بھی بت پرست ہیں وہ بھی بدبرست ہیں. بدبرست غالب ہو کے اہل کتاب پر تو مسلمان بھی اہل کتاب ہے قرآن تو ہم بھی ان پر غالب آئیں گے خوش تھے پڑے اللہ نے خرید ایسے نہیں چند سالوں کے اندر اندر یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد غالب آئیں گے یہ باتیں اس وقت ناقابل یقین تھیں آج جنگ چل رہی ہے روز کی اور یوکرین کی یعنی یہ خبر یہ تھی کہ یوکرین روز کو توڑ دے گا غالب آ جائے گا کچھ سال قبل افغانستان نے روز کو نہیں توڑا روز کو نہیں توڑا ایک اجڑ قوم اجڑ قوم ارب و اجم کے تعاون سے اس قوم پر غالب آگے میزائل لے کر افغانستان میں آئی تھی آگے پروگرام بننے تھے اسٹار وار کے امریکہ کو ختم کرنے کے لیے اگلی جنگ زمین پر نہیں ہوگی اوپر ہوگی اس قوم کو برباد کر دیئے روز ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج اگر کوئی خبر دے کہ وہ کریں روز پر غالب آ جائے گا تو آپ یقین نہیں کریں گے یہی خبر اس وقت تھی کہ رومی فارس پر غالب پائیں گے خبر لے کر مشرقین کے پاس گئے کہ؟, کہ تم خوش ہو رہے ہو فارسیوں کے غلبے پر ان قریب رومی فارسیوں پر غالب پائیں گے بشکین کا ہو ہی نہیں سکتا چلو وقت طے کرو پانچ سال کا وقت آئے ہو تو پانچ سال کے اندر اندر رومی فارسیوں کو و راج کریں گے غلبہ پالیں گے وہ پانچ سال میں نہیں ہو سکا فرمایا کہ بکر تم نے وقت کم رکھا تھا قرآن سے نہیں ان کا چند سالوں کے اندر اور بز ان کا اطلاق دس سے نیچے ہوتا ہے پانچ چھ سات آٹھ نو یہ سب بز تم نے وقت کم رکھا اور پھر دس سال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آ گئے خبر حق ثابت ہوئی زبان میں یقین تھا اللہ نے بھی کوئی یقین تھا پوری دنیا نے دیکھا فارسی مغلوب ہو گئے ایرانی مغلوب ہو گئے روم غالب آ گئے دوسری خبر یہ تھی کہ مشرقین مکہ بھی مغلوب ہو گے یہ کیسے ہو سکتے مشرقین مکہ ایک طاقت قریش قریش سے پوری دنیا ڈرتی تھی ڈرتی اس لیے تھی اللہ کے گھر کے متولی آئی ان کے قافلے محفوظ ہوتے کوئی لوٹنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا جب ابرا آیا اپنے ہاتھی لے کر بیت اللہ کو تباہ کرنے کے لیے اور قریش کو تیس نیش کرنے کے لیے اوپر سے ابابیل پرندوں نے اپنی چونچوں میں دبائے پتھر پھینکے ہاتھی تل ملا کر سارے تڑپ کر مر گئے ابرا بھی ہلاک ہو گیا اب تو سکا قائم ہو گیا قریش یہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتا ابرا کے ہاتھی تباہ ہو گئے ابرا کی فوج تباہ ہو گئی تو پھر کون ان کا مقابلہ کر سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ قریش مغلوب ہوگی ہم ان پر خالی پائے یہ خبر بھی ناقابل یقین تھی دنیا یقین نہیں کر رہی تھی مسلمانوں کو یقین تھی اور چند سالوں کے اندر اندر جنگ بدر ہوئی تین سو تیرہ کا آمنا سامنا ایک ہزار کے لشکر سے ہو وہ مسلح تھے یا نہتے تھے ان میں اکثر گھوڑ سوار تھے یہاں ایک ہی گھوڑا تھا بس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ڈھال ہے تو تلوار نہیں یہ آلم تھا اور پھر کیا نتی ستر سنادید قریش قتل ہوئے ستر قریش کے سردار کیوں معمولی حادثہ نہیں معمولی واقعہ نہیں ستر قیدی بھی ہو دیتے پھر رہے قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ دن یوم الفرقان بن گیا یوم الفرقان اور چند سالوں میں مکہ بھی فتح ہو گیا یہ حقیقت میں یقین اللہ پر توقل اللہ کی ذات پر یقین دل کے گہرائیوں سے ہو یقین اللہ کی مدد آتی امیر امیر خطاب ایک لشکر بھیجا لشکر بتاؤ جنگ کی خبر دو مجھے صبح جنگ شروع ہوئی اور تقریباً مغرب سے کچھ وقت پہلے ہم نے میدان مار لیے جیت لیمر رو پڑے صبح سے شام تک یہ کافر ہمارے مقابلے میں ٹکے رہے ہم تو نبیر اسلام کے دور میں میدان میں داخل ہوتے تھے اور گھستے ہی میدان باہر آ جاتے تھے صبح سے شام تک لگتا کمزوری میرے اندر آ گئی یا تمہارے اندر آ گئی تو توبہ کرو محاسبہ کرو کیا کمزوری ہے اس کو دور کرو اللہ کی ذات پر یقین کرو تو عقیدہ توحید پیدا کرو کمزوری آ گئی سنوے سن سے کشمیر کا کام چل رہا ہے دو ہزار چوبیس ہو گیا ایک انچ فتح کر سکے چندے بہت ہیں تاون بہت ہے کروڑ ہا ارب ہا ایک انچ ہندوستان کا فتح کر سکے کشمیر کی زمین حاصل کر سکے جہاد تو ضمانت ہے اسلام کے غلبے کی اسلام کی قوت کی کئی نہ کہیں سخم ضرور ہے کمزوری ضرور ہے جس کا اضالہ کرنا ضروری عقیدے کی صلابت عقیدے کی پفتگی اللہ کی ذات پر یقین ضروری مسعود کا قول جہاں سے بات شروع ہوئی ال یقین المان یقین پورا ایمان ہے پورا ایمان ہے اللہ کے وعدوں پر یقین اس کی ربوبیت پر یقین اس کی الوحیت پر یقین ایسا یقین ہو کسی غیر کا ایک ذرے کے برابر شاہبہ نہ ہو پر اس کے وعدے حق ہیں ان پر یقین جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جائے گا آئیے دو چیزوں پر محنت کریں دین تخو و اللہ اللہ کی میت کی باتیں ہو رہی اللہ ساتھ ہے اللہ اگر ساتھ ہو پوری دنیا ساتھ چھوڑ جائے تو آپ سب سے مضبوط ہیں اللہ اگر ساتھ نہیں ہے پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کچھ نہیں مکڑی کا چالا ہے کچھ نہیں ساتھ ہوں ان اللہ مالی اگر تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تخوا میں تعلق بلّہ ہوتا ہے میں رسول کی حایت ہوتی ہے اپنے اندر پیدا کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ولدین ہوں جو محسن ہو اچھا کرنے والے اچھا کرنے والے یعنی عمل کی اچھائی اچھے عمل میں تین چیزیں ہوتی ایک اچھے عمل کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہوتی شرک ہو پہاڑ جیسے امال کھڑے کر لو سب ذرے میں اور توحید ہو تو اللہ تعالیٰ توحید کی قوت سے آپ کے ذرے کو پہاڑ بنا دے گا توحید اگر موجود ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دے گا توحید اگر موجود ہے ذرے کے برابر نیکی کو پہاڑ بنا دے گا ادھر پہاڑ ظاہر ہو رہے ہیں جو گناہ آپ نے کھڑے کیے تھے ادھر ذرے پہاڑ بن رہے ہیں جو آپ نے نیک اساس توحید ہے یقین کے ساتھ قوت کے ساتھ عقیدے کی سلامت کے ساتھ اور پھر اچھے عمل کی بنیاد دو بنیادیں اور ایک اخلاص ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو بندہ اندر سے اللہ کے لیے مخلص ہو کسی غیر کا شائبہ نہ ہو اس میں کسی غیر کا حصہ نہ ہو نہ کسی چودھری کا نہ کسی وڈیرے کا نہ کسی رئیس کا کسی کا یہ عمل اللہ کے لیے خالص میں رب کے لیے دوسرا عمل مطابق ہو نبی علاسلام کی سنت کے یقین ہے ہمارے ہم قوم برادری کی باتوں کو چھوڑنے پر تیار باپ دادا کی باتوں کو چھوڑنے پر تیار ہم نے باپ دادا کو نبی سے بڑا بنا لیا ان کی بات نہیں چھوڑیں گے حدیث کو ٹھکرا دیں گے باپ دادا کی بات کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اماموں کو اور فقہا کو نبی سے بڑا بنا دیا امام کی بات نہیں چھوڑیں گے نبی کی بات چھوڑ دیں یقین کہاں یقین نبی اسلام کا فرمان پوری دنیا مقابلے میں ہو ایسا یقین کی خوبت پیدا کرو رسول پر ایمان لانے کا یقین پھکرا دو پوری دنیا پر. قوم کی ملامتیں تانے سہنے پڑے سہ ڈاؤ نبی کا دامن تھانے رکھو جب یقین کی دولت ہوگی اللہ تمہارے ساتھ ہے إن اللہ, اللہ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انب میرا رب میرے ساتھ ہے نبی نے کہا غار سور نے اللہ, اللہ ہمارے ساتھ جنگ احزاب نے فرمایا حسب اللہ اللہ نے کافی ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے گئے حسب اللہ اللہ نے کافی اللہ نے کافی آگ میں گرنے سے پہلے اللہ نے آگ کو گلزارے جنت بنا دی میرے رب کی قدرت اس قدرت پر یقین یقین بہت بڑی بصیرت ہے یہ بہت بڑا احساس اور سرمایہ ہمارے لیے یہ اپنے نے پیدا کیا پیدا کرنے کا طریقہ وہی جو حدیث میں آ گیا اللہ میرا رب ہے اور بس اسلام میرا دین ہے اور بس کسی نظریے کی طرف کسی ثقافت کی طرف کسی کلچر کی طرف جھاگ کرنی دیکھنی محمد ہے رسول ہے اور بس وہی لائق ہی ہے کسی اور کی بات سننی ضرور ہے اگر نبی کی بات کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے نبی کی بات کے خلاف ہے ختم امام مولا میری بات رسول کی بات کے خلاف ہو عدل جتار اس کو دیوار سے دے مار ہو ہم کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں چھوڑ رسول کی بات کو چھوڑ دیں یقین کہاں سے آئے یہ تو شک کی شک ہے اللہ تعالیٰ فہمت آفرما دیں دین کا سچا عقیدے کا توحید کا نبی کی محبت کا اللہ پر توکل کا حقیقت